محمد وعلا آل ہی و اصحاب ہی السلام علیکم. آج ہم قرآن کے میں پارے کا بیان میں سفر کا ذکر ہے. حضرت صاحب یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تربیت ہے کہ اپنے رسول حضرت علیہ السلام کو کائنات کے نظام کا مشاہدہ کروا رہے ہیں کہ دیکھو ہم کس طرح سے اس کائنات کا انتظام و انسلام کرتے ہیں اور اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی لیکن وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں مگر پوشیدہ ہیں حضرت خزر نے ان سے کہا کہ ایک شرط پہ ملاقات رہے گی اور سفر جاری رہے گا کہ آپ فی الحال مجھ سے سوالات نہیں کریں گے اعتراض نہیں کریں گے کر لیے تشتی پہ سوار ہوئے خزر نے کشتی میں سوراخ کر دیا موسے نے پوچھا اتنی نئی قیمتی کشتی میں آپ نے سوراخ کر دیا خجر نے کہا تھا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے اعتراض نہیں کریں گے میں ٹھیک ہے نہیں کرتے آگے بڑھے حضرت خزر کو ایک چھوٹا سا لڑکا نظر آیا اس کو تھپڑ مارا بے تاب ہوئے کہ ایک معصوم جان کو تم نے قتل کر دیا نے کہا کہ تمہارا میرا معاہدہ تھا کہ تم خاموش رہو گے بھائی اب اگر میں نے اعتراض کیا تو پھر تم مجھے اپنے پاس سے رخصت کر دے بچوں کو تو کھڑ ہو گئے اور سارا دن بہت مزدوری مزدوری لے لو کچھ کھانے کو تو ملے کہا کہ آپ بس حال خراب پائیں گے میں آپ کو بڑی میری صحیح ہے تین واقعات ہوئے ہیں ان میں تمہیں توضیح ہٹائے دیتا ہوں وہ کشتی میں نے اس لیے سوراہ کیا تھا کہ بہت پیمٹی کشتی تھی نئی تھی اور جو بادشاہ سلامت تھے وہ نئی کشتیوں پہ قبضہ کر رہے تھے چھین رہے تھے میں نے اس کو عید دار کر دیا تاکہ اس پہ وہ قبضہ نہ کریں اس لڑکے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ وہ آگے چل کے اپنے والدین کے لیے فتنہ بن رہا تھا ان کے کفر کا باعث ہو رہا تھا اور ہم نے ان کے والدین کو صبر کے راستے سے درجات طے کروائے کروانے تھے اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور اس سے بہتر اولاد دے دے ہمارا نظام تربیت ہے یہ کشتی یہ بستی جہاں لوگوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کیا اور جو ٹوٹی ہوئی دیوار دو یا تین بچوں کی تھی ان کا والد نیک آدمی تھا اور اس کا خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا اگر دیوار اور گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا لٹ جاتا یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس خزانے کو محفوظ رکھا جائے تو اللہ کے حکم سے ہم نے دیوار بنا دی معلوم ہوا کہ دنیا میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کی بظاہر توجیہ ہمارے بس میں نہیں ہوتی اللہ یہ کہ کوئی طلب خجر لے کے آئے یا ایسی چشم بصیرت لے کے آئے جو بہت نیچے تک جا سکے گہرائی تک جا سکے اس کے بعد ذوالقدین کا واقعہ ہے کہ یہ ایک بادشاہ تھے جو بہت عدل و انصاف سے کام لیتے تھے اور بہت علاقے میں انہوں نے فتح بھی کیا اور دنیا میں اس بہت بڑے حصے پہ انہوں نے اسلام کو بھی نافذ کیا اور یاجوج اور ماجوج جو اس زمانے میں بہت فسادی قبیلے تھے ان کا راستہ روکنے کے لیے دیوار بھی بنائی عزیزا گرامی سورہ الکحف کے آخر میں چند آیات ایسی ہیں جنہیں ہر جان بنا لینا چاہیے ان کا روان ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں لیکن یہ ترجمہ نہیں ترجمانی ہے اور وہ بھی ناقص کیا یہ آئے نمبر ایک سو دو سے آگے میں پڑھ رہا ہوں کیا کفار کا خیال ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر اوروں کو اپنا کار بنا لے ایسے لوگوں کو تیار کر رکھی ہے یاد رکھو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو ہی اپنی کوششوں کا مرکز اور محور بنا لیا اور ان کی ساری جدوجہد دنیا کے کاموں میں بھٹک کر رہ گئی ان کے تمام اعمال اکارت گئے یہ لوگ سمجھتے رہے کہ شاید کار ہائے نمایاں کر رہے ہیں لیکن اعمال کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ برباد لوگ ہیں ان کے مقابل ایمان لانے والوں کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہیں یاد رکھو اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور ایک نہیں اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور اللہ کی صفات لکھنا شروع کر دیں تو یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں لیکن میرے رب کے کالمات پورے نہ ہو سکے اور فرمایا آپ اعلان کر دیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں مگر مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے تم سب کا معبود وہ یکتا معبود ہے جو اپنے رب کی مراقات کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریف نہ ٹھہرائے اور اسی میں یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کریں گے ان کے لیے ہم جنات فردوس میں تھکانہ بنائیں گے عزیزان یہ سورہ القحف کا آخر تھا اب سورہ مریم شروع ہوتی ہے اور سور مریم کے آغاز میں حضرت زکریہ علیہ السلاۃ السلام کی دعا ہے بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے بعد میرے اس کام کو کون سنبھالے گا تو انہیں حضرت یحییٰ کی بشارت ہوتی ہے اور حضرت یحییٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت ہی نیک اور بہت ہی خدا ترس اور والدین کی خدمت کرنے والے ہوں اس کے بعد سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت مسیح کی پیدائش بغیر پاپ کے بہت تفصیل سے بیان کیا گیا سیدہ مریم جب اس بچے کو لے کے آتی ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اے مریم اے ہارون کی بہن یہ تو نے کیا کر دیا تو وہ اشارہ کرتی ہیں اپنے بیٹے کی طرف پوچھتے ہیں کہ یہ کیا جواب دے گا ہمیں تو وہ پنگوڑے میں بچہ بولتا ہے و نبی و مبارکن میں ما اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ تعالی نے کتاب دی ہے اپنا نبی بنایا ہے مجھے نماز پڑھنے زکات ادا کرنے اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے یہ تھے عیسیٰ بن مریم یہ ہے ان کی شخصیت اور فرمایا کہ تم نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا فرمایا جس طرح سے ہم نے حضرت آدم کو پیدا کیا ان کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کر دیا ایسے ہی حضرت عیسیٰ کو ہم نے پیدا کیا بغیر بھاپ کے پیدا کر دیا ہم اسباب کے محتاج تو نہیں ہیں اسباب ہمارے محتاج ہیں اس لیے تمہیں اس بات پہ پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا ہو گیا اس لیے کہ ہم یہی چاہتے تھے اس کے بعد حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے اور ان کا مکالمہ ہے اپنے والد آزم کے ساتھ والد سے کہا ابا جان یہ بت جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ یہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں آپ ان کی پوجا کرتے ہیں اور الفاظ بہت زبردست ہیں ابا جان ان اراکا کا وقوم کا فی ضلال مبین ابا جان میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں جیسانی گرانی یہاں سے ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ بیٹا باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اور آپ کی قوم معلوم ہوا کہ بیٹا اپنے آپ کو باپ کی قوم سے جدا کر رہا ہے اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قومیت کی بنیاد جو ہے وہ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے نصب نہیں ہے بلکہ قومیت کی بنیاد نظریہ ہے دین ہے رسالت ہے اور یہی بات ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی بر برساں فیشرا کہ دی ہما اوست اگر ب اون رسیدی تمام بولا حبیض اور جناب موالا مفتی شفیع صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ آیت جو ہے دو قومی نظریہ کی بنیاد ہے کہ دنیا میں دو قومیں بستی ہیں ایک قوم حضرت ابراہیم کی قوم اور ایک قوم حضرت ابراہیم کے والد آذر کی قوم اور قومیت کی بنیاد جو ہے وہ رسالت ہے دین ہے نسب نسل نہیں علاقہ وطن نہیں اور دیکھتے نہیں ہیں اور تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ میری تعریف کریں تاکہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں اور شیتان کی پرستشنا کریں ابا جان مجھے در ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہوئے بہت بڑے عذاب خدا بندگی خدا بندگی کا شکار نہ ہو جائے تو آپ نے کہا ابراہیم تو ان حرکتوں سے باز آ جا تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے اگر تو باز نہ آیا تو پتھر مار مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا حضرت ابراہیم نے کہا اچھا بدن میں سلام عرض کرتا ہوں ہاں میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی استدعا کروں گا اس لیے کہ میرا پروردگار مجھے بہت ہی مہربان ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں آپ کے مشرقانہ عقیدے سے بہت ہی بیزار ہوں اور میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جب ابراہیم علیہ سلاۃ اسلام اپنے والد سے الگ ہو گئے تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یا خوب سے نوازا انہیں نبوت عطا کی اپنی رحمت سے انیات کی اور ان کا ذکر خیر بلند کیا ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی آگے ان کی شان بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ کی آیات کو سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے لیکن ان کے بعد ان کے برے جانشین آ انہوں نے نمازیں سائے کر دیں اور خواہشات کے پیچھے چلنے لگے ہاں ان میں کچھ لوگ ایسے ضرور تھے کہ جب کہ انہوں نے توبہ کی اور اچھے اعمال میں لگ گئے ایسے لوگوں کو ہم جنت عطا کریں گے آخرت کا ذکر اور منکرین آخرت کا ذکر ہو رہا ہے منکر آخرت کہتا ہے کہ کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا فرمایا کیا اس کو یاد نہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کا تو سرے سے وجود ہی نہیں تھا یہ لاش تھا میں نے اسے پیدا کیا اسے وجود بخشا فرمایا کیا دوسری مرتبہ میں اس کو پیدا نہیں کر سکتا اور فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ان منکرین آخرت کو اور ان کے پیشوا شیطان کو جہنم کے گرد لا کر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے منکرین آخرت کا ایک اور روپ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میاں جس طرح دنیا میں ہم ٹھاٹھ کر رہے ہیں ایسے ہی آخرت میں بھی ہم تھاٹ کریں گے فرمایا جس سرو سامان کے ذکر یہ لوگ کر رہے ہیں یہ دنیا کے ٹھاٹ باٹ یہ سب یہیں دنیا میں رہ جائے گا اور ان کو تنہا ہمارے پاس آنا پڑے گا اور اس بات کی نفی کی گئی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو یہود نے کہا ازیر ابن اللہ ازیر اللہ کا بیٹا, بیٹا ہے نصارہ نے کہا نسیح ابن اللہ مسیح اللہ کے بیٹے فرمایا بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جسے بڑھاپا آنے والا ہو جو ضرورت مند ہو جو ضعیف ہو جسے کسی سہارے کی ضرورت ہو اور بیٹا تو اس کا ہوتا ہے جس کی بیوی ہو ہمسر ہو اللہ کا کوئی ہمسر نہیں جب ہمسر نہیں اس کی بیوی نہیں تو بیٹا کیوں ہوگا اسی لیے سورہ اخلاص میں ان دونوں باتوں کی نفیت پل کہہ دیجیے ہو اللہ احد وہ اللہ بس ایک ہے اللہ حسمت وہ بے نیاز ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں نہ بیوی کی نہ بیٹے کی نہ ہمسر کی وہ کسی کا محتاج نہیں ساری کائنات اس کے محتاج ہے لن یلد ولم یولد الد نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے ولم یہ کل لہو کف اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے کہ اس کی بیوی بن سکے یا اس کا ساجی اور شریک بن سکے عزیزا گرامی اس کے بعد فرمایا کہ ہم ایمان والوں کے لیے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک عام محبت پیدا دیں یہ سورہ مریم کا اختتام ہے اس کے بعد سورہ تہا شروع ہوتی ہے اور سورتہا میں فرمایا پہا یہ حضور کیا اسمائی گرامی میں سے ماں انض علی قرآن یہ قرآن ہم نے آپ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کا کام پورا کرتے ہوئے انتہائی مشقت سے کام لیتے تھے اور آپ کے دل پہ دماغ پہ ایک بوجھ اور ایک غم رہتا تھا کہ جانے یہ لوگ اسلام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے اس غم کا بار بار پرانی مجید میں اظہار ہوا فلاں اللہ طباخا آثار اے ہمارے حبیب تو یوں لگتا ہے کہ اس غم میں کہ لوگ اسلام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے آپ اپنی جان گھلا دیں گے گل کے مر جائیں گے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غم لاحق تھا اور اسی غم میں آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے صاحب نے کا یاد سننا آپ تو وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے سرمایہ شیبت اخوات ہوا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی اور صورتوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا یہ حضور کو ایک غم لاحق تھا عزیزانی گرانی یہاں میں صرف ایک بات درج کروں گا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا نام ہے اور اتباع صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ وہ کپڑے پہنے جائیں جو حضور نے پہنے اتبا اس بات کا نام نہیں ہے کہ چند آدات و اتوار اور خسائی کو ہم اختیار کر لیں بلکہ اتباع اس بات کا نام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو اپنایا جائے اور اس پوری شخصیت میں سیرت میں سنت میں سب سے ابری ہوئی بات حضور کا یہ غم ہے حضور کا یہ مشن ہے جس کی قرآن شہادت دے رہا ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم مشقت میں اور غم میں مبتلا ہو جائیں عزیزہ نگرانی حضور کے اس غم میں شریک ہو جائیں حضور کے اس مشن کو اپنا مشن بنا لیں حضور کی زندگی کے مقصد کو اپنا مقصد ٹھہرا لیں تو پھر اتباع ہوگا واخر رحمد اللہ اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن قریب پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کا فرما اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حص و امان میں رکھ اور اس کی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 علی اجمعین نے گرامی السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے سترویں پارے اقتباب ناس کا خلاصہ بیان کریں گے اس سے پہلے سولہویں پارے میں اور سورتہ میں چند باتیں ہیں جو میں خر کرنا چاہوں گا ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی پہاڑوں کو دھول بنا کر پوڑا دیں گے اور زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا دیں گے اس روز تمام آوازیں رحمان کے آگے دب کر رہ جائیں گی ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے وہاں اس کی اجازت کے بغیر اللہ کے عزم کے بغیر کسی کی سفارش نہ ہوگی ظلم کا باری گناہ اٹھانے والے نامراد ہوں گے اور جو شخص نیک عمل کرے گا اس کو کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اور فرمایا کہ اے اولاد آدم ہم نے تمہیں جنت سے رخصت کیا تم زمین پر چلے جاؤ وہی رہو بسو مگر یاد رکھو جس نے میرے ذکر سے میری تعلیمات سے منہ مو موڑا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور آخرت میں اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا میرے الفاظ سے غور کی وہ من آرض ذکری جو میرے پیغام سے منہ مو موڑے گا ان ن لہ مائی شتن ون کا دنیا میں اس کا جینا تنگی کا جینا ہوگا ونا شروع ہو یومن اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ یوں کہ بس یہ پرور پروردگار میرے پروردگار دار تم نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا تو دیکھنے والا آنکھوں والا تھا تو اللہ تعالیٰ ہوں جواب دیں گے گزا کا بات یہ ہے ادب کا آیات ہونا ہماری آیات تجھ تک پہنچ چکی تھی تو نے ان کو تاکہ نشیا پہ سجائے رکھا گزا لی کر اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے ہم تیرے وجود کو بھی تسلیم نہیں کرے گے عزیزانی گرامی یہ نتیجہ ہے اللہ کے پیغام کو اللہ کے کلام کو تاپے نسیح پہ رکھنے کا ایک جگہ فرمائے قجا بسا ارم رب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی حقیقتیں بصیرتیں پہنچ گئی ہیں فمن اب جس نے انہیں آنکھیں کھول کے پڑا خالی نس سے اس میں اس کا اپنا بھلا ہے وہ من آمیا اور جو اندھا ہو کے رہ گیا اس کا وبال بھی اسی پر ہے اجلا نگرانی یہ سورہ کہا تھی اس کے بعد ہم سورہ الانبیاء کی طرف آتے ہیں سترواں پارا ہے فرماتے ہیں اختراب الخل لوگوں کے حساب کا وقت قریب آن پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے دوسری طرف منہ کیے ہوئے ہیں اعراض کیے ہوئے ہیں ان کے دل غافل ہیں اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کر دی جائے دین کے موٹے موٹے اصول تو ہر شخص بیان کر دے گا لیکن عملی زندگی میں گرفت اس وقت ہوتی ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی ہمیں پابندی کرنی پڑتی ہے اس لیے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا مایا کہ ہم آپ سے پہلے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا یاد رہے یہ سورہ انبیاء ہے اور یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر غالباً چار ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا ان رسولوں کا ایسا جسم نہ تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور ابودی زندگی کے مالک ہوں اعتراض ہوا تو کیا ہوا مالی لہذا رسول یاقل الفطار و الاسواق شفل یہ کیسا رسول ہے کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے ان کا تصور یہ ہے کہ اللہ کا رسول ایسا ہونا چاہیے جو کہ ما فوق الفطرت ہو ما فوق البشریت ہو ایسا ہے تو پھر ان کی اتباع کا کیا مطلب ہے پھر ان کا تو اتباہ نہیں کیا جا سکتا آگے ایک غلط فہمی یہ کہ زندگی ایک کھیل ہے ایک تماشا ہے نوز نوز جیسا کہ اللہ تعالی نے کھلنڈرے پن سے ایک کھیل بنا دیا ہو. یا نہیں یہ تو بہت سنجیدہ منصوبہ ہے زندگی تو ایک عظیم مقصد کی خاطر ہمیں دی گئی ہے زندگی کیا زندگی تو جز ہے ایک بہت بڑے کل کا جسے ہم کائنات کہتے ہیں فرمایا کہ جو الباب ہیں عقل والے ہیں وہ اللہ کا ذکر صبح شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ربنا وہ یہ کروں نفیقل قسمات و لرف آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا ماں خلق تحضا تو تمہیں یہ بیکار بے مقصد نہیں بنایا ہے یہ کارخانہ قدرت ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسے بیکار سمجھ بیٹھیں اور بیکار کی زندگی گزار کے دوزخ کا ایندھن بن جائے آگے چل کے فرمایا وہ خلق نا میرما گن شہین ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا اب ازیزان گرامی اس آیت کو سمجھنے میں یہ بیسویں صدی میں سمجھی گئی تو اور طرف پہ سمجھی گئی. آج سے سو سال پہلے سمجھی گئی تو اور پہ سمجھی گئی آج سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے وہ خلق نا عامر الما اقلا شیخ کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹھڑے کی بوند سے پیدا کیا الماء سے نتھرا مراد لیا گیا اور اب جب کہ پتا چلا کہ نہیں بھائی یہ پانی یہ ایچ ٹو او یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا جو مجموعہ ہے یہی ممبئی حیات ہے تو اب پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں جو بات چودہ سو سال پہلے لکھی گئی اور بیسویں صدی میں جا کے انسان کو اور سائنسدانوں کو معلوم ہوئی اور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس دنیا میں اپنی نشانیاں اور علامات دوں گا اور آخر کی طرف ہی متوجہ کروں گا انسان بڑا جلد باز ہے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ان قریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا جلدی نہ کرو کاش کافر اس وقت کو آج محسوس کر لیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے دوزخ کی آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی کسی طرف سے کوئی مدد کی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلط اسلام کا اپنی قوم سے اپنے والد سے والد کی قوم سے بار بار پرانے مجید میں آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ماں ہرتماشیر لطی تم لہ کے فونت. یہ مورتیاں کیا ہیں جن پہ تم احتکاب کر کے بیٹھے ہوئے ہو جواب ملتا ہے یہ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے ابراہیم پوچھتے ہیں کیا دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے آبا و اجداد علم والے بھی تھے عقل والے بھی اور ہدایت والے بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے آبا و اجداد بھی وہ ایسے ہی ہوں جیسے تم ہو وہ بھی بے علم بے عقل اور بے ہدایت ہوں جیسا کہ تم نظر آ رہے ہو اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک ڈیمونسٹریشن دی ایک موقع پا کے بتوں کی ٹکائی کر دی توڑ پھوڑ دی ایک بت کو باقی رکھا تبھی رو اور یہ ڈیمونسٹریشن اس بات کی تھی کہ جنہیں تم اپنا محافظ سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری جان کی تمہارے مال کی تمہاری عزت آبروں کی حفاظت کریں گے تو ان کی تو ہو گئی ان کی گردنیں ان کے سر ان کے بازو سب زمین پہ پڑے ہوئے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم نے ان کو بتایا نے کیا ہے بس نے بھی کیا ہوگا تو دیکھ تو انہوں نے اپنی حفاظت کیوں نہیں کی جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے اس کے بعد انبیاء کا ذکر ہے اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید جاتے تھے وہ پہاڑ اور پرندے ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے اگر پرندوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے یہ پہاڑوں کی آواز یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور سچی بات یہ ہے میرا خیال یہ ہے کہ ابھی انسانی عقل کو دانش کو سائنس کو ذرا سا اور انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ آیت سمجھ میں آئے جی بال ہو ابھی ماں ہوئے پہاڑوں پرندوں میرے داؤد کی ہم اور تسبیر میں تم ہی آواز ملا ہو ذرا ذرا کچھ سمجھ میں آنے لگی ہے بیسویں صدی میں جب ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ پتھر بھی زندہ ہیں ان میں بھی حیات ہے یا ہر چیز کا وہ جو آخر ہے وہ تو ایٹم ہے اور ایٹم کو جب اور پھاڑتے ہیں تو وہ تو پھر ایک مرکزیہ ہے اور اس میں پھر الیکٹرون ہیں اور پروٹون ہیں یہی حال ایک پتھر کا ہے اور یہی حال ڈاکٹر مبتضا کے جسم کا بھی ہے وہ بھی ایک ایٹم ہے اور ایٹم کو جب توڑے تو اس میں پھر آگے الیکٹران اور پروٹون ہیں اس اعتبار سے ایک زندہ انسان کے جسم میں اور ایک پتھر میں تو کوئی فرق نہیں نکلا ہر جگہ الیکٹرون اور پروٹون ہی نظر آ رہے ہیں ایک مرکزے کے گرد گھومتے ہوئے صرف ذرا سی ان کی تعداد میں ان کی نسبت میں فرق ہے کیونکہ تو, تو پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں میں بھی وہی حیات ہے جو پرندوں میں ہے یا جو انسانوں میں ہے صرف دیکھنے میں وہ پتھر نظر آتے ہیں اور ایک جگہ تو فرمایا سن مقصد کنو بکم باد فل ہزارت و کسب تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے پتھروں جیسے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ اس لیے کہ پتھروں سے بھی نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور پتھروں پہ بھی لرزے تاری ہو جاتے ہیں جی فرماتے ہیں پتھر بھی رونے لگ جاتے ہیں بھائی ان آیتوں کو سمجھنے میں ذرا اور دیر لگے گی لیکن یہ جو الیکٹرون اور پروٹون یہ جو تجزیہ ہے یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ قرآن کی یہ آیت چودہ سو سال پہلے لکھی گئی یہ اس زمانے میں نہیں سمجھی جا سکتی تھی یہ کچھ کچھ بیسویں صدی میں اور میرے خیال ہے پورے طور پہ اکیسویں صدی میں انشاءاللہ سمجھی جائے حضرت داود کی صنعت کا ذکر کیا کہ ذرا بناتے تھے حضرت سلیمان کے لیے کہ ہوائیں ان کے لیے مسخر کی گئیں جنات کیے گئے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہوا ہاں حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے کام سے بھاگ نکلا ہماری اجازت کے بغیر مورچے سے رخصت ہو گیا پوچھا ہی نہیں ہم نے قید کر دیا ایسا قید خانہ کہ نہ اس میں اٹھ سکے نہ بیٹھ سکے نہ اپنی مرضی سے لیٹ سکے مچھلی کا پیٹ ایک مچھلی میں پھر اس مچھلی کو اور مچھلی نکل گئی اور اندھیروں میں ہمارا بندہ یونس جکڑ دیا گیا فنا گا پھر ظلمات اس اندھیروں میں اس نے اپنے پر پر کو پکارا اپنے رب سے مناجات کی لا الہ الا اللہ سوائے تیرے کوئی عبادت کے لائق نہیں معبود میں نے ظلم کیا اور اس کی سزا پا کے میں تو اس قید میں آ گیا فرماتی جب نہ لبوں کی دعا قبول کر لی وہ من الغم ہم اس کو غم سے نجات دے دی وکذالک قزالی المؤمنین اور اہل ایمان کو ہم اسی طرح سے نجات دیا کرتے ہیں صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرز کی کیا رسول اللہ حضرت یونس قید سے آزاد ہوئے یہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے تو کیا ہم بھی پڑھ لیا کریں آپ رہے ہیں وہ قدالت غلومین ہم اس طرح سے مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں پڑھا کرو سب کے لیے نجات ہے اور اس کے بعد حضرت ذکریا کا ذکر ہے بیٹا مانگا اللہ نے یحییٰ دے دیا اور یحییٰ سے کہا گیا یا یازل کتاب قوہ یحییٰ اس کتاب کو ذرا قوت سے پکڑنا کیا مطلب ہوا کیوں کتاب ہاتھ سے پھسل رہی تھی کتاب کو ذرا مضبوطی سے قوت سے پکڑنا مطلب یہ ہے اس کتاب کو سیکھنے سکھانے عمل کرنے عمل کرانے کے لیے قوت کی ضرورت پڑے گی اس لیے یہ کتاب کونوں کھدروں میں غاروں میں پہاڑوں کی کہوں میں بیٹھ کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے اس کو بھرے بازار میں عدالتوں میں سیکرٹریٹ میں نافذ ہونا ہے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے ایمان کی قوت بھی چاہیے بادی قوت بھی چاہیے خزل کتاب ابھی قوت قوت کے ساتھ اس کتاب کو تھامو قور کبھی تو یہی کہا گیا وہ آج جو لوگوں میں ستا تو دن قوتیں ہوں مرد الخیل تر ہبون دشمنوں کے مقابلے میں اتنی تیاری کریں زیادہ سے زیادہ جتنی تیاری کی جا سکتی ہے قوت حاصل کریں چھاؤنیاں چھاؤنیاں قائم کر دیں اور دو ہپونا پہ آؤ دو اس کا ترجمہ کاکول اکیڈمی میں ایک طالب علم نے بہت اچھا کیا کہ اسٹرائٹ سکیور مجھے ترجمہ بہت اچھا لگا کفار کو, کو اور اپنے دشمنوں کو رو اور ددمی میں رکھو کہ تمہیں میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے اگیزانی کرانی اس کے بعد امبیا کا تمام واقعات سنانے کے بعد زبور میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ بات زبور میں لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے اور آخر میں قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے بڑی ہولناک چیز ہے یہ سورہ الحج کی ابتدا ہے اور اس میں فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب کے حزب سے ڈرو قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی حاملہ کا حامل گر جائے گا اور لوگ اللہ کے عذاب سے مدہوش ہو رہے ہوں گے نشہ پیے ہوئے نہیں ہوں گے ان کی مدہوشی اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہوگی اللہ, اللہ پاک پیارے نبی پاک کے سچے میں ہمیں قرآن کری پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق پتا فرما اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حضمان میں رکھ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 الحمد للہ رب ہم کرانے مجید کے اٹھارہویں پارے قد افلاح کا خلاصہ بیان کریں گے اور اس سے ذرا پہلے ہم ستویں پارے سے سورہ الحج کے چند مضامی نظر کریں گے اس میں ارشاد ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں جو باتیں اچھی لگیں وہ اپنا لیں جہاں ذرا سی تکلیف پہنچی آزمائش آئی بھاگ گئے فائدہ ہوا بڑے مطمئن اور ذرا سی مشکل لگی امتحان آیا پیچھے مڑ گئے ان کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے خاصرت دنیا و دنیا میں بھی برباد آخرت میں آگے چل کے حج کی فرضیت کا اعلان فرماتے ہیں اور اس کے شائد اور شائب اللہ کا بیان ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ حج کا اعلان بھی فرما دیا اور اچھا ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو ہم نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو طباف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا اور ہاں دنیا میں اعلان کر دو کہ وہ اس گھر کے حج کے لیے دنیا کے کونے کونے سے آن پہنچے اور اپنے فائدوں کے لیے آ موجود ہوں مقررہ دنوں میں قربانیاں دیں ان کا گوشت کھائیں مسکینوں کو کھلائیں پھر احرام کھولیں نظریں پوری کریں اور بیت اللہ شریف کا طواف کریں بتوں کی گندگی سے بچیں جھوٹی باتوں سے پرہیز کریں فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیا اور شرک میں مبتلا ہو گیا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اب یا تو پرندے اسے اچک لیں گے یا ہوائیں ایسی جگہ پھینک دیں گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے یاد رکھو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرنا ہی پرہزگاری ہے تو ان آیات میں حج کا اعلان فرما دیا گیا اس سے پہلے بھی ارشاد ہوا ولی اللہ علّہ من جلبۂ تنیست سبیرہ لوگوں کے ذمے یہ فرض عائد کیا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کریں اگر وہاں تک جانے کی ان میں استطاعت ہو او کا فراف ان اللہ غنی اور علع جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے عزیزا نے درانی غور فرمائے کہ یہاں وہ من سے فرش مرادی ہے وہ شخص جس نے حج فرض ہوتے ہوئے حج نہیں کیا کفر ہو گیا اس نے کفر کیا اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری عائد کی گئی ایک فریضہ عائد کیا گیا اور اس کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوا یہی کفر ہے حج میں اللہ کے شاعر کی تعظیم کا ایک خوبصورت نقشہ بنتا ہے سب سے پہلی تعظیم تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو ایک فاصلہ پہلے کئی سو میل پہلے لباس بدل لیا خاص وردی پہن لی وردی کیا ہے ان لباس دو چادریں ایک نیچے باندھ لی ایک اوپر جسم پہ اوڑھ لی سارے قومی لباس ساری پوشاکیں سب وردیاں یہاں اتر گئیں پوری امت کو ایک وردی میں ایک لباس میں ملبوس کر دیا اور یہ احترام ہے تیاری ہے بیت اللہ جانے کے لیے پہلے سے تیار ہو جاؤ کہ اللہ کے گھر جا رہے ہو نہا دھو کے پاک صاف ہو کے وضو کر کے احرام باندھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لبے پڑھتے ہوئے روانہ ہو جاؤ وہاں گئے تو وہاں جا کے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے مینا میں بیٹھنا ہے وہاں اللہ والوں کی صحبت اٹھانی ہے مینا سے پھر روانہ ہونا ہے عرفات میں پورا دن گزارنا ہے اور عرفات سے مزدلفہ میں آنا ہے وہاں رات گزارنی ہے وہ قوف کرنا ہے مزدلفہ سے آ کے پھر قربانی کرنی ہے مینا میں تین دن گزارنے ہیں اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے اور پھر اصل بات ایک بہت بڑا اجتماع ایک اجتماعیت پوری امت مسلمان سے تمام ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں مختلف خطوں سے ان کے مسائل پہ دھیان دینا ہے اور ایک عالمی سطح کی اجتماعیت کو قائم کرنا ہے فرمایا میں تقوال جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تو دلوں کے تقوا کی بات ہے اور فرمایا کہ یہ قربانی تم کرتے ہو گوشت اور خون نہیں اللہ کو پہنچتا ہے بلکہ وہ جو تمہارا جذبہ ہے وہ جو تمہاری اللہ کے ساتھ محبت ہے دین کے ساتھ لگن ہے وہ اللہ کو پہنچتی ہے تقوا اس کے بعد عجی گرامی ہم سورہ المومنون کی طرف آتے ہیں فرماتے ہیں مومنون, مومنون مومن لوگ ایمان والے سچے ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں لغویات سے دور رہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنی شرم کی حفاظت کرتے ہیں اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنت الفردوس کے مالک ہیں عجیبانی کرانی خشوع سے مراد ہے اللہ کی عبادت کرنا اس طرح سے کہ آدمی اس دھن میں ہو کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے اللہ سے ملنے کا امیدوار جو بن جائے اور اسی دھن میں لگ جائے ایک ہی سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا وہ ان کبی رت ان اللہ یہ نماز جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے لیکن ہاں خواشائین کے لیے مشکل نہیں ہے خوشو رکھنے والوں کے لیے وہ کون ہوتے اللہ زینا وہ لوگ جو اس دھن میں رہتے ہیں انہم ملاقو رب کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانے والے جسے یہ دھن حاصل ہو جائے ی دھیان میں لگ جائے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے میں اسی کی طرف جا رہا ہوں وہی میرا مقصود حقیقی ہے محبوب حقیقی ہے وہی میرا ہدف ہے وہی میرا گول ہے وہی ترجیح عمل ہے یہ خوشی کی فی الحال اور فرماتے ہیں یا اے میرے رسولو کلو من الطیبات بات وملو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ اعمال کرو مطلب یہ ہے کہ اگر پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے پر اس کے حلال کھاؤ گے تو پاکیزہ اعمال صادر ہوں گے تقوی اور تہارت حاصل کرنے کی پہلی پہلی شرط یہ ہے کہ القمۂ حلال نصیب ہو جائے علامہ فرماتے ہیں صر صے مقال اکل حلال خلوت و جلوت تماشا جمال دین کا بھید مجھ سے پوچھتے ہو تو دیکھو دو چیزیں دین کا بھید, بھید ہیں صدق مقال منہ سے جو کہیں سچی بات کہیں اکل حلال نکما حلال کا ہو ایسا کر لو گے تو خلوت و جلوت تنہائی میں ہو یا انجمن میں تماشاء جمال اس کے جمال کا تماشا دیکھتے رہوایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان کا سارا نظام درہم پرہم ہو جاتا اللہ کا ایک نظام ہے اور وہ کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا یہ جو انتشار ہے تفریقہ ہے لوگوں کی آپس میں سرپتول ہے یہ خواہشات کی وجہ سے ہے نظام حق نظام قیات ان کی خواہشات کا ساتھ نہیں دیتا ہے ورنہ ہر طرف انتشار ہی انتشار ہوتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو سرات مستقیم کی طرف بلاتے ہیں اور ان سے کوئی اجر نہیں مال. آپ کا عجب اللہ کے ذمہ ہے اللہ سے آپ مانتے ہیں اور اللہ ہی آپ کو دیتا ہے آیت نمبر پچاسی میں بہت وجد پیدا کرنے والی کیفیت ہے فرماتے ہیں کہ ان کفار سے مشرقین مکہ سے پوچھو تو صحیح کہ کائنات میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے تو کہیں گے اللہ ان سے پوچھو کہ اس کائنات کی تدبیر اس کی فرما روائی اس کا اقتدار کس کے پاس ہے کون تصرف کر رہا ہے کہیں گے اللہ ان سے پوچھو کہ کون ہے میں یوجیر ولا یجار والے کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اگر وہ کوئی کسی کو پکڑ لے تو پھر کوئی جڑوا نہیں سکتا کون ہے وہ کہیں گے یہ شان بھی اللہ کی ہے تو نبی ان سے پوچھو مشرقی مکہ سے کہ تم اتنا سارا عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھتے ہو تو عبادت میں غیروں کو اس کے کیوں شریک کرتے ہو پھر یہ لات اور غذا اور یہ ہوبل اور منا یہ کہاں سے آ گئے اتنا کچھ اللہ کو مانتے ہو اسی کو اختیار والا سمجھتے ہو اسی کو طاقت والا سمجھتے ہو سمجھتے ہو کہ وہی وہ پناہ دیتا ہے کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا تو اللہ کی عملی عبادت میں غیربوشری کیوں ٹھہراتے ہو ہاں بہت اہم بات سامنے آ رہی ہے فرماتے ہیں کہ زانی کو زانیہ عورت کو سو سو کی سزا دے دو تو اتنا جلدا پھر آخر بلا خوش کم بہما رتون اور دیکھو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہارے دل میں ان کے بارے میں کوئی نرمی نہ آئے کوڑے مارتے ہوئے اب رحم نے کھاؤ فیصلہ کر لیا سجا دے دی سو سو کی اب مارو اللہ تا خوش کم بہمار ختم سی دین اللہ یہ اللہ کا دین ہے اس معاملے میں نرمی نہ کرنا کیا ہے اللہ کا دین توڑے مارنا خود قرآن کہہ رہا ہے یہاں تک پہنچانا ہے نماز زکوٰۃ روزہ حج یہاں تک پہنچانے کے اسباب وسائل اور سیڑھیاں ہیں نظام ترعت ہے اصل منزل عدل اجتماعی قائم کرنا ہے معاشرے میں امن وافیت کی کیفیت پیدا کرنا ہے کوئی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالے کوئی کسی کی جان و مال کو میلی نظر سے نہ دیکھے یہ دین کا منشا ہے قرآن اس کو دین کہہ رہا ہے دوسروں کی عزت پہ میری نظر سے دیکھا گنا کے مرتکب ہوئے حج جاری کر دو اور حد جاری کرتے ہوئے نر بھی مت کرو کیونکہ یہ دین اللہ ہے اللہ دین ہے اس کے بعد ایک بہت اہم واقعہ آ رہا ہے جس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے حضور اکرم سسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑا بہتان اور واقع افق ہوا اس کے آخر میں جو ہمیں ہدایات ملتی ہے میں اس پہ زور لگاؤں گا جس کے بارے میں جو سن لیا اس کو آگے پھیلا لیے کسی کے بارے میں اس نے جنگ کی بجائے سوئے زن کر لیا بدگمانی کر لی اس بدگمانی سے پھر اپنی جی قصہ بھی گھر لیا آگے پھیلا دیا سننے والے اور آگے پھیلا دیا تو میں کفابل مر ایک دن نہیں ہر جسے کل میں آ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے پھیلا دے اور فرمایا یہ سورہ النور کی آیا نمبر پندرہ ہے بلا بولا اس سمے تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان کی بات سنی امل موم پہ مومین کی جو ماں ماں ہے ان کے بارے میں ایک نازبہ کلمہ تم نے سنا ایسا کیوں نہیں ہوا دل تو تم یوں کہتے ہیں یق لینگا انت کر لم ابھی ہمیں زیبا نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی بات کہیں یا سنیں سبحان اے اللہ تو پاک ہے حاجا بہتان عظیم یہ بات تو بہتان عظیم ہے ہر وہ بات جو بغیر ثبوت کے آئے اور ایسی پھیلا دی جائے اس کے بارے میں یہ کہہ دینا صبح نہ کہا جا بہتانو نہیں اہل پات تو صرف تو ہے ہم غلطیوں سے پاپ نہیں ہے ہم غلطیوں کے سراپا ہے لیکن یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ بہتانی عظیب ہے ہم اس کو سننے کو آگے نقل کرنے کو تیار نہیں ہے اور عزیزا گرامی یہ ہم نے اولیاء اللہ کا شیوا دیکھا ہے کہ جب ان کے سامنے کسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میاں یا تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ کہہ رہے ہو اگر جھوٹ بول رہے ہو تو تحمت ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اور اگر سچ کہہ رہے ہو تو غیبت ہے اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو نہ ہم تمہاری تحمت میں شریک ہیں نہ ہم تمہاری غیبت میں اس لیے ہمارے سامنے اس قسم کی باتیں مت کرو اور ہمیں اس گناہ میں شریک مت پھیلاؤ اسی سورہ النور نے آیت نمبر پینتیس میں غلامی کے خاتمے کا اعلان ہو رہا ہے فرمائے وقا کے بو ان تم خیر ان غلاموں میں اگر تم خیر دیکھو لو یعنی یہ مجرم نہیں ہے اگر یہ سوسائٹی کے لیے اس کے ان کے لیے خطرہ نہیں ہے تو پھر کیا کرو ان کے ساتھ لکھت پڑھت کر لو مقاتبت کر لو معاہدہ کر لو کہ میا, اتنا تم ہمیں دے دو اس بعد تم آزاد اور یہ مقاتبت کرنا فرض ہے ہر آقا صاحب کو ہر غلام کے مالک کو یہ مقاتبت یہ ریٹن ایگریمنٹ یہ تحریری معاہدہ ہر غلام کے ساتھ کرنا ہوگا اور کوئی غلام غلام نہیں رہ سکے گا بکاتھ ریٹن اگریمنٹ کرو تحریر معاہدہ کرو آزاد کرنے کے لیے ان علم تم فیم خیر اگر تم ان کے بارے میں خیر ہی خیر جانتے ہو اور صرف آزاد کر کے ان کو رسوت ہی نہیں کرو وہ آتو ہوں مال اللہ. اللہ کے مال میں سے ان کو کچھ دے بھی دو اللہ جی آتاکو. اللہ کا وہ مال جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے ہمارے پاس جو مال ہے تمہاری جیبوں میں تمہارے بینکوں میں مال اللہ ہے اللہ کا مال ہے تو اللہ کے مال میں سے ان کو رخصت کرتے ہوئے کچھ دے دلا دو تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور زندگی کی شروعات جو ہیں آزاد زندگی کی شروعات کامیابی سے کر سکیں عزیزا نے گرامی اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد کوئی شخص کسی غلام کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکا سب کو آزاد کرنا پڑا اور اس لیے میں پوری جڑب کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ آیت سورہ انڈور کی آیت نمبر پینتیس یہ شاید تینتیس ہے یہ غلامی کے خاتمے کا اعلان ہے یہ سلیبری کو کانفیلیج کو بین کر رہی ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں تو نہ آگے پھیلاتے ہیں اور مغرب میں ہمارے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اسلام میں تو غلامی جائے اللہ پاک پیارے hey نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ hey پاک پاکستان کو اپنے حفظ امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اهل و عيال